رسول شا الله اللہ والسلام عليك يا نبي الله وعلى اللہ علی يا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمع الجوام سیوتی حدیث نمبر بائیس ہزار تین سو باون جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا شفاعت کرے میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے اور اعلیٰ حضرت کی تمنا کیا ہے خیاش ہماری بھی وہ تمنا بن جائے تمنا ہے فل مائی روزے یہ تیری رہائی الشدیب صلی اللہ تعالی علی محمد قیامت کے سو نام سلسلے کا نام ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے ثواب کے لیے اور حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کیجیے قیامت کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ قرآن نے سو سے زائد نام اس کے ذکر کیے بہت سے نام پچھلے سلسلوں میں بیان کیے گئے آج بھی ارض کیے جاتے ہیں اللہ ہمیں توجہ کی توفیق عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے یوم العذاب قیامت کے سو سے زائد ناموں میں سے ایک نام ہے اور کئی بار اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور ہمیں عذاب کے دن سے ڈرایا گیا ہے عذاب کا مطلب ہے سزا دینا نہیں, کسی جان کو برائی کے بدلے میں سزا دینا یہ آزاد پارا تیرہ سورہ ابراہیم کی آج نمبر چوالیس میں ارشاد ہوتا ہے وہ اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تفصیل نور السمان میں مفتی احمد یارخان نعیم رحمتہ اللہ علیہ علیہ. اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں یعنی سارے لوگوں کو ڈراؤ خامومن ہو یا کافر فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی ہیں تا قیامت آپ کی نبوت قائم ہے کیونکہ اناس میں کوئی قائد نہیں تا قیامت علماء اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یعنی آپ کے نائب کی حیثیت سے لوگوں کو ڈراتے رہیں گے پارہ سترہ سورہ حج کی آیت نمبر پچپن میں ارشاد ہوتا ہے او یو مین عقیم یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے گا جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو کون سا دن قیامت کا دن پارا انتیس سورہ معارج آئت نمبر گیارہ مجرم یعنی کافر آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے تفسیر نور الحسان کفار ایک دوسرے کو دیکھیں گے مگر ہر ایک اپنی مصیبت میں ایسا گرفتار ہوگا کہ دوسرے کا حال نہ پوچھے گا بروز قیامت ایسا معاملہ ہوگا پاراتی سورہ فجر کی آج نمبر پچیس میں اشار ہوتا ہے عَذَابَهُ شادحد تو اس دن اس کا سا آزاب یعنی اللہ کا سا کوئی نہیں کرتا تو عذاب یوم عذاب عذاب کا دن سزا کا دن قیامت کے سو سے زائد ناموں میں سے ایک نام ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے اللہ تعالی اپنے مخلوق میں جو چاہے کرتا ہے یہ مخلوق پر اس کا ظلم نہیں استغفر اللہ بلکہ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق کو اٹھا کر اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے تو یہ بھی اس کا ظلم نہیں اللہ مالک ہے اور مالک اپنی ملک میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے نیک لوگوں کو اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور برے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا یہ اس کا عدل ہے اور ہم اس سے عدل نہیں فضل کا سوال کرتے ہیں عدل کری تار ہر تھر کمبل اچیاں شاناں عذاب ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا پارتی سورہ بینا کی عائد نمبر چھ میں اس کا ارشاد ہوتا ہے اندین کا فرو ان کی نفی ناری نفی الا شربری بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم آگ میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں کفار جانوروں سے بھی بدتر ہیں جانور بھی مالک کو پہچانتا ہے یہ بدتر ہیں ساری مخلوق میں تو یہ چاہے سائنٹسٹ ہیں چاہے جو بھی ہیں ترقیاں کر جائیں ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں یہ تو بدترین مخلوق ہیں اور بھی کئی آیات میں کا ذکر کیا گیا کہ کفار کو ہمیشہ کا عذاب ہوگا ان کی بری نیت پر یہ جتنے عرصہ بھی رہتے دنیا میں انہوں نے کفر پر ہی اڑے رہنا تھا اور گناہوں پر ہی اڑے رہنا تھا تو کافروں کا عذاب مستقل ہوگا اور سب سے جو دردناک عذاب ہوگا وہ منافقین کو ہوگا ان المنافقین فت در کل من النار نف پارا پانچ سورنس کی آیت نمبر ایک سو پینتالیس ترجمہ کنزل ایمان بے شک منافق دوزک کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ یہ کافر تو واضح مگر منافق جو ہے دنیا میں اسلام کا اظہار کرتا ہے اسلام کے مجاہدین سے بچا رہتا ہے اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مغالتا دیتا ہے دھوکہ دیتا ہے اسلام کے ساتھ استحضہ کرنا مزاق کرنا اس کا شیوا ہے ریاکاروں کا عذاب کچھ اور ہوگا جیسے کہ جہنم ایک وادی جب الحزن ہے جو کہ اس امت کے ریاکار قاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور سب سے کم عذاب جو جہنم کا ہوگا مستفر اللہ وہ یہ ہوگا کہ آگ کے جوتے اور تسمے پہنا جائیں گے جس سے دماغ کھولتا ہوگا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا دنیا وفی فلاقی حسنتا شسنتوں عذاب النار یہ دعا ہمارے اکالی سولہت اسلام کثرت سے فرمایا کرتے تھے اس کا ترجمہ ہے اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزت سے بچا یہ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ میں نے کیا اور عذاب سے بچنے کا ایک نسخہ کرتا ہوں سن لیجیے عمل کیجیے شعب الیمان حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو گیارہ میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور جو اپنے غصے کو روک رکھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا اور جو اللہ تعالیٰ سے عذر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا حضرت سیدنا رجا بن حیات رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اے عمر بن عبداللہ عزیز علیہ رحمت اللہ علیہ عزیز اگر تو عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں سے محبت کر اور مسلمانوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس طرح تو دنیا میں بھی محفوظ رہے گا اور آخرت میں بھی محفوظ رہے گا تو زبان کی حفاظت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا اپنے غصے کو ہم مخلوق سے روک کر کے خالق ہم سے اپنا غضب روک دے گا تو قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام عذاب کا دن سزا کا دن اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں بے حساب بخش دے اور ہمیں سزا نہ دے کیونکہ سزا ہم سہ نہیں سکتے کفار کے لیے ہمیشہ کی سزا ہے منافقین کے لیے سخت سزا ہے ریاکاروں کے لیے اور دیگر مجرموں کے لیے طرح طرح کی سزائیں اللہ ہمیں ان میں سے کرے جو بے حساب بخشے جائیں گے جو اس کے کرم سے اس کے فضل سے آسان حساب سے بخشے جائیں گے قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام یوم وزلزلہ زلزلے کا دن اور پاراتیس میں پوری صورت اس کے نام سے آئیے سورت سنتے ہیں سور ذلزال کنز ایمان جب زمین تھر تھرا دی جائے تفصیل قیامت قائم ہونے کے نزدیک یا روز قیامت ترجمہ جیسا اس کا تھر تھرانا ٹہرا ہے تفسیر اور زمین پر کوئی درخت کوئی عمارت کوئی پہاڑ باقی نہ رہے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے وہ اخروجات افقال اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے خزانے مردے سب باہر نکل پڑ وقال الانسان ما لها اور آدمی کہے اسے کیا ہوا تفسیر کہ ایسی مصرف ہوئی اتنا شدید سلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا یعنی زمین کے اندر تھا سب بار پھینک دیا یہ عمر تو ہیں اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی کون زمین تفسیر اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی سب بیان کرے گی حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد عورت نے جو کچھ اس پر کیا زمین پر کیا زمین اس کی گواہی دے گی کہے گی فلاں روز یہ کیا فلاں روز یہ کیا یہ ترویدی شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے بِأَنَّ رَبَّكَ اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا کس کو زمین کو کہ اپنی خبریں بیان کرے اور عمل اس پر کیے گئے ہیں ان کی خبریں دیں یمسوری اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں اس دن کس دن قیامت کے دن جہاں حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اس طرف پھیرا جائے گا اور کئی راہ ہو کر کوئی دائیں طرف سے جنت میں جائے گا کوئی بائیں طرف سے جہنم میں جائے گا تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں اپنے اعمال کی جزا دکھائی جائے تو میم کالت خواہ رہی وہ کال شر تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہر مومن و کافر کو روز قیامت اس کے نیک و بد اعمال دکھائے جائیں گے مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ تعالی بدیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر فواب عطا فرمائے گا اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ کفر کے سبب عکارت ہو چکی اور بدیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا حضرت محمد بن کاب رضی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی سزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی اور مومن اپنی بدیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی بدی نہ ہوگی اس آیت میں ترغیب ہے کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآبد ہے اور ترہیب ہے یعنی ڈرایا گیا ہے کہ گنا چھوٹا بھی وبال ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا پہلی آیت مومنین کے حق میں اور پچھلی کفار کے حق میں متین کے ناظرین قیامت کے روز شدید زلزلہ ہوگا زمین تھر تھرا جائے گی اور کوئی درخت کوئی عمارت کوئی پہاڑ اس باقی نہ رہے گا سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی خزانے ظاہر کر دے گی جو اس میں مردے دفن ہوں گے سب باہر نکال دے گی اب آدمی کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا کیوں اتنی مصرب ہے کیوں اتنی ہل رہی ہے کیوں اتنا شدید زلزلہ ہے کہ جو اس پر تھا سب باہر نکال دیا اور زمین اپنی خبریں بتائے گی اور گواہیں دے گی کہ اس پر فلاں مردیاں فلاں عورت نے کیا, کیا کیا کام فلاں فلاں دن کیا اور زمین یہ سب کچھ کیوں کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو حکم ہوگا اور قیامت کے روز لوگ حساب کے لیے لائے جائیں گے اور پھر کوئی دائیں طرف سے جنت میں جائے گا کوئی بائیں طرف سے جہنم میں جائے گا سب کو اپنے کیے ہوئے امال دکھائے جائیں گے نیک کو نیک اعمال دکھائے جائیں گے بد کو بد امال دکھائے جائیں گے اور قیامت کے روز نیک اور بد امال دکھانے کے بعد کیا ہوگا مومن کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ بدیاں بخش دے گا نیکیوں پر ثوابتا فرمائے گا تو کسی بھی نیکی کو چاہے وہ تھوڑی ہو کارآمد سمجھنا چاہیے اور چھوٹا سا گنا بھی وبال ہو سکتا ہے تو قیامت کو یوم زلزلہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت بڑا زلزلہ رونما ہوگا یہ زلزلہ کیوں آئے گا اس کے تین اسباب قیامت کے زلزلے کے تفسیر عزیزی میں لکھے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی تجلی فرمائے گا قیامت کے روز تو اس تجلی الہی کی عظمت پر زمین کی اجزا بکھر جائیں گے جیسا کہ پارانو سوریہ آراف کی آٹھ نمبر ایک میں نشاد ہوتا ہے فلما تجلہ رب الج علی جالہ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا روڑ چمکایا اسے پاش پاش کر دیا زمین پر جو زلزلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کی بنا پر ہوگا دوسری وجہ یہ ہوگی کہ جب مردے اٹھائے جائیں گے نافرمان فرمان اٹھائے جائیں گے ان پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوگا تو زمین پر شدید زلزلہ آ جائے گا تیسری وجہ یہ ہوگی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے آواز کی شدت کی وجہ سے جو ہوا میں شدید لہریں پیدا ہوں گی اور یہ ہوا زمین کے مساموں میں سراخوں میں داخل ہوگی تو زمین میں شدید ترین زلزلہ آ جائے گا لرزہ آ جائے گا زمین زور زور سے ہلنے لگے گی اللہ تبارک تعالی ہمیں قیامت کے حساب سے بچائے قیامت کی پریشانی سے بچائے قیامت کو پریشانی کا دن بھی کہتے ہیں یوم القلق پریشانی کا دن پارہ اٹھارہ سورہ نور کی آج نمبر سینتیس میں ارشاد ہوتا ہے یا خوفنا یومن تتھا کلبو فی والابصار اب ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں دلوں کا الٹ جانا کیا ہے شدت خوف اور اضتیب سے الٹ کر دل گلے کو آ جائیں گے اور قیامت کی ہولناکی وہاں کی دہشت گھبراہٹ اور وہاں کی ہولناکی کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آخیں نیلی ہو جائیں گی تو قیامت کا دن پریشانی کا دن مسلم شریف حدیث نمبر چھبیس سو ننانوے علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کی اللہ اللہجل قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا اللہ اورجل دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردا پوشی کرے گا اللہ سوجل دنیا میں اور آخرت میں اس کی پردا پوشی فرمائے گا اور اللہ سوجل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو قیامت کی پریشانیوں سے بچنا ہے بالکل یہی آرز ہونی چاہیے یہی تمنا ہونی چاہیے تو اپنے مسلمان بھائیوں سے پریشانی دور کریں اب مسلمانوں سے پریشانی کیا دور کرنی ہے اب تو مسلمانوں کو خودم پریشانی کر رہے ہیں ڈاکے ڈال رہے ہیں پتے وصول کر رہے ہیں کمزور کو مار رہے ہیں چھڑک رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں گھور رہے ہیں مال اس کا ہڑپ کر رہے ہیں قرضہ دبا رہے ہیں تو قیامت کی پریشانی سے کیسے بچیں گے تنگ دس کو آسانی دیں گے تو قیامت میں اور دنیا میں بھی آسانی اللہ تعالیٰ طا فرمائے گا اب آسانی کا دن یہ مسلمانوں کو مشکلوں میں ڈال رہے ہیں مسلمان کی پردہ پوشی کریں گے اس کے اندر واقعی عیب ہے ہم کسی کو بیان نہ کریں شریعت کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ بتائیں چھپائیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمارے عیب چھپائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے عیب چھپائے گا ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مجمع الزوائد کی حدیث نمبر پچیس سو اڑتیس ہے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ اقالہ کیا تو اللہ اجل قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا سبحان اللہ اقالہ کیا ہے کہ اس نے کوئی چیز خریدی تو واپس کرنے پر اس سے وہ چیز لے لی جائے یہ ہے اقالہ قیامت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو دکاندار ہیں بزنس کرتے کسی کو چیز دی اس نے واپس کی تو اس سے بخوشی لے لیں تو انشاءاللہ شاء اللہ از ایسا کرنے والے بھی بروزی قیامت اللہ کی رحمت سے پریشانیوں سے دور رہیں گے قیامت کے ناموں میں ایک نام یوم البقاء باقی رہنے کا دن یہ بھی ہے خیروں اب ابقا۔ پاراتی سور آلہ کی آج نمبر سترہ میں ہے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی آخرت کی زندگی کی ابتدا کب ہوگی قبروں سے اٹھنے پر انتہا انتہا کوئی نہیں اور پچھلی تین زندگیوں سے یہ زندگی اعلی ہے دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہے ایک دنیا کی زندگی ہے ایک برسک کی زندگی یعنی مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے اور آخرت کی زندگی اعلی ہے خیر و ابقا اب خیر کس لیے کہ آخرت میں جو اللہ تعالی راحتیں دے گا اس میں تکلیفیں نہیں ہوں گی کسی نعمت میں حاکم حکیم عالم کی روک ٹوک نہیں رب کی ناراضی کا اندیشہ نہیں ہوگا اور آخرت ابقا اس لیے ہے کہ اسے فنا نہیں وہاں فنا والے ہونے والی چیز جو موت ہے وہ بھی فنا ہو جائے گی تو جس نیکی کا تعلق آخرت سے ہو جائے وہ باقی ہو جاتی ہے یوم البقاء قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے میرا اکالی سلاد اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور وہ دیکھے اس انگلی پر کتنا پانی لایا تو دنیا سے آخرت افضل ہے اور قیامت کے ایک ناموں میں سے یوم البقاء بھی ایک نام ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی سوچ عطا فرمائے باقی رہنے والی زندگی کی طرف توجہ عطا فرمائے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی ضلع امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم